مسئلے کا حل امت مسلمہ کے اندر جو سخت نامحمود صورت حال پیدا ہو گئی ہے اس کا حل صرف یہ ہے کہ ان کو صحیح آئیڈیالوجی دی جائے یہ لوگ اسلام کے بارے میں غلط آئیڈیالوجی کے شکار ہیں اس کی اصلاح صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ ان کو قرآن و حدیث کی بنیاد پر درست آئیڈیالوجی سے واقف کرایا جائے اس سے کم درجے کی کوئی چیز اس صورت حال کی اصلاح کا ذریعہ نہیں بن سکتی مثلاً لوگوں کو اس فطری حقیقت سے باخبر کرنا جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ولا تستحسن تو ولا ستو ادفا بلتی احسن از الزی بین بین ادا وت کا انلیم وما یو الکھا الزین صبر وما یو لکھا اللہ عظیم و اما ینزن شیتانی نذغن فستا از بلاہی صورت اکتالیس آیات چونتیس پینتیس اور چھتیس اور بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں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 تو اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق انسانوں کے درمیان جو تفریق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہمارے دوست ہیں اور کچھ لوگ ہمارے دشمن بلکہ صحیح تفریق یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمارے واقعی دوست ایکچول فرینڈ ہیں اور کچھ لوگ ہمارے امکانی دوست پوٹینشیل Friends, یہ فطرت کا قانون ہے اس کے مطابق اہل ایمان کو یہ کرنا ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنا دشمن نہ سمجھیں بلکہ بلا تفریق ہر ایک کو اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں یہی دعوی اسپرٹ ہے اور اسی کا نام دعوت اللہ ہے اسی طرح ان لوگوں کو قرآن کی وہ آیت یاد دلانا ہے جس میں قتل کی برائی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے من قطل نفسم بغیر نفسن او فسادن فل ارد فق انما قطل اناس جمیا و من احیاح فق انما فق ان نما اہیا اہ اناس جمیا آیت سورت پانچ آیت بتیس جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی قتل کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا اسی طرح ان لوگوں کو یہ بتانا کہ مسلمان کا مسلمان کو مارنا قرآن کے مطابق ایک جہنمی فعل ہے اس سلسلے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں ومئی يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم خَالِدًا فِيهَا وغدی اللَّهُ عَلَيْهِ علیہ و لان و عدل عظیمہ صورت النساء آیت تریانو نائنٹی اور جو شخص کسی مومن کو جان کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے